سر مجھے سوال پوچھنا تھا آپ سے آپ کے علم میں یہ ہے مطلب اگر ہے تو بتا دیجیے گا مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوقت علی جوہر جو ان کا عقیدہ کیا تھا اور ان کا مسئلہ کیا تھا اگر آپ کے علم میں تو بتائیے گا ذرا جی اصل میں یہ دونوں بھائی جو تھے شروع میں تو بندیوں سے متاثر تھے بندیوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا لیکن جب دیوبندیوں نے پاکستان کی مخالفت کی تو क्योंकि یہ شخص جو تھے دونوں یہ پاکستان کے ہاتھوں میں بہت آگے بڑھ چکے تھے یعنی کیا کہتے ہیں اس जो باقی حق تک تھے پاکستان کے ساتھ محبت کرتے تو پھر ان لوگوں نے یعنی ان کی مخالفت بھی دیوبندیوں کی کافی کی اور جب یعنی یہ نجدی حکومت نے ظلموں سے نظارات کرائے تو اس وقت بھی ان لوگوں نے کافی ہندوستان میں چلائی تھی تو پھر انہوں نے دیوبندیوں کی مخالفت بھی کافی کی تھی اور ان کی کتابوں میں آج بھی ان کی مخالفت جو ہے وہ ملتی ہے کہ انہوں نے کافی لمبے لمبے شیر بلکہ نظمیں جو تھی وہ ان کے میں لکھی تھی پوری کتاب ہے چند اس میں ان کے بارے میں کافی لکھا ہے تو اس میں کچھ بندیوں کے بارے میں عام لوگوں کو تو پتا نہیں تھا کہ یہ کون نے لوگ سمجھتے تھے تو آہستہ آہستہ جن جہاں جیتا لوگوں کو پتا چلا تو وہ ان کی بخار کرنے لگے اور ان سے اختلاف بھی کرنے لگے یہ بھی شروع میں ان کے ساتھ تھے لیکن بعد میں جب انہوں نے پاکستان کی خواہشت کی اور تحریک احرار وغیرہ خاکثار وغیرہ وہ سب بنے تو سب یہ لوگ ان سے دونوں بڑی جدا ہو گیا